النصي قوم الذي بسم الله الرحمن الرحيم قد اصلح المؤمن الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغض معرضون والذين هم للذكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوحون فمن ابتغى فراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأحبهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الضارسون الذين يرسون الفرتوش هم فيها خالقون العظيم ہر قسم کی ہمدو صنا تعریف تنجی تقدیس عثمالک الملک رب العزت وحدہ لا شریق نائق ہے کہ جس نے کامیاب ہونے والے بندیاں کا بھی ذکر فرما دیتا ہے اور ناکام رہن والے بد نصیب کا بھی ذکر کر دیتا ہے کامیابی واسطے کچھ شرائط مقرر کر دیتے گئے اور ناکامی کے اسباب بیان کر دیتے ہیں انسان اللہ کی جی ساری مخلوقات جو اشرف اعلی اور عرفہ ہے کیونکہ ان سوچن والا سمجھن والا نشے اور نقصان اندر فرق کرنے والا کھڑے اور کھوٹے کی تمیز کرا بنا کے دیکھیے اگر کوئی شخص کامیاب ہونے والے شرائط کی طرف توجہ نہیں دا نو پوریا کوشش نہیں کرتا تو پھر ناکامی اور نہ مرادی کے اسباب کے خود پیدا کر رہا ہے اللہ تعالی کے ہاں کسی بھی ذرہ برابر کوشش اور محنت بھی ضائع نہیں جائے گی وہ کوشش اگر اچھے کام واسطے کیتی ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ جزا مل جائے گی اور اگر کوشش نافرمانی اندر کیتی ہے تو یہ اندر کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ سزا نہیں کیا. کامیاب ہونے والے لوگ سب تو بڑی پہچان سب تو بڑی نشانی اور علامت پرانے مجید اندر بھی اور حدیث پاک اندر بھی یہ بیان کی تھی گئی ہے کہ وہ اللہ تے ایمان تو بعد نماز قائم کرتے جس شخص کے امال اندر نماز نہیں یا نماز صحیح نہیں او دے ناکام ہو جان اندر کوئی شک اور صبح من قیامت دن اللہ دی بار کا اندر حاضر دی ہی سب تو پہلا سوال نماز کے بارے اندر ہی ہونا ہون اے دس کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی سبق گزشتہ چند ایک جمعہ تو قیام نماز کے بارے اندر ہی چل رہا ہے قیام نماز دیا جو بنیادی شرط ہیں انہوں کا ذکر ہو رہا گزشتہ جمعے ابھی چوتھی شرط پہ پہنچے تھا میں پھر دہرا دینا تاکہ ذہن نشین ہو جان یہ ساریا بات اور اگر ہوں تک اسی اے بل اندر کسی غلط فہمی اندر مبتلا ہاں کہ وہ دور ہو جائیں سب تو پہلی شرط قیام نماز ہے کی ہے باقیزگی اور طہارت کی ہر اعتبار نل ہر لحاظ نل اللہ کی بارکاہ اندر آن واسطے انسان نو پاک صاف ہونا چاہیے یہ جسم بھی پاک ہوے یہ لباس بھی پاک ہوے یہ عقیدہ بھی پاک ہوے شرک کی گندگی اور لاگت اور وہ او جگہ بھی پاک ہو جتھے اللہ نو یاد کرنا چاہتا ہے جتھے نماز پڑھنا چاہتا ہے اور ساری ہوئے زمین چہترین مقامات اللہ نو محبوب جگہ وہ مسجد ہیں اس واسطے مسجد ن پاک صاف رکھنا بہت ضروری ہے دوسری شرط بیان ہوئی تھی کہ نماز پڑھ قبلہ رخ ہونا چاہیے شک راہ سو مہاکم تم تھی جتھے کتنے بھی ہو دنیا کے جس کونے اور اندر بھی کوئی مسلمان ہوگئے حکم اے ہے کہ نماز پڑھن لگیا بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کر قبلے دی طرف کھڑا ہو لا علمی اندر. اگر غلط سمت اندر بھی نماز پڑھ لینا ہے کوئی مسلمان نماز پڑھن تو بعد پتا چلتا ہے کہ میرا رخ تو بالکل غلط سی پریشان ہون کی ضرورت نہیں نماز تو ہران کی ضرورت نہیں اللہ فرما وجہ اللہ تو جدھر بھی رخ ہو جائے ادھر ہی اللہ کا چہرہ موجود ہے اللہ کسی ایک جگہ سے مقید نہیں محیط اور قید نہیں یہ اللہ کا حکم ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر تیسری شرط بیان ہوئی تھی کہ نماز وقت سے ادا کرنی چاہیے جان بجھ کے بے وقت نماز اللہ قبول نہیں ہوا اور بغیر کسی شری عذر دے نماز بے وقت کر کے پڑھنے والے منافق قرار دیتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ وہ شخص منافق ہے جڑا بلا وجہ بغیر کسی شری عذر دے نماز دیر نل پڑھ ہے نماز بے وقت پڑھنا چوکھی شرط جی تقریباً اختتام میں پہنچ چکی ہے وہ ہے نماز با جماعت ادا کر بغیر کسی اکلیاں نماز ہندی ہی نہیں رسول مقبول صلی اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جن نے اذان سن لی نماز بے وقت دا پتہ چل گیا پلنگیا پھر وہ نماز پڑھنے مسجد اندر نہیں پہنچیا نماز بعد جماعت ادا کرنے نہیں آیا فلا س کوئی نماز والا جتو نکل ہی نہیں سکیا یہ بس اندر نہیں بہانہ نہ ہو اے معمولی معمولی باتوں بہانہ بنا کے پتہ نہیں کی کچھ کر جانے دا فرمایا جن نے اذان سن لی فلم آیا نہیں اپنے کام نڈ کے مسجد اندر نہیں پہنچیا اللہ غالب نہیں آئی کدی دکان چڈنی پی گھر چڈنا پہن کاروبار چڈنا پہن یا اذان سن کے نہیں آیا پلا سولہ کوئی نماز نہیں حضر مگر صاحب نماز با جماعت ادا کرنے واسطے جس ویل کوئی شخص مسجد اندر آ اور اتفاق عادت نہ بنا لو اتفاق نہ وہ فرضا تو پہلے اگر اس نماز دیا کچھ سنتیں ہیں انتے وہ نہیں پڑھ سکے فجر دیا دو وسلم کی ہاں اللہ دے ہاں کہ انہوں نہ سفر اندر نہ حضر اندر نہ بیماری اندر نہ صحت اندر کسے حالت اندر بھی کدی چڈیا نہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. بیمار نے رخصت مل ہے کہ تو فرض ہی ادا کر لے لیکن صبح بیمار بھی نہیں چھپ مسافر واسطے نماز مختصر کر دیتی گئی جس جن نماز قسر ہیں زہر دیا صرف دو رقم نے نماز اے کثر لیکن سفر اندر بھی نماز کسر کردی ہو سنت ررک اللہ اللہ نہیں کی الفاظ وسلم مثال دیتی فرمایا صبح کی اذان ہو جائے ایک غریب آدمی وضو کر کے سنتا پڑھ کے تکبیر اولا نل مل گیا ہے سنت پڑھ لی پھر جماعت کھڑی ہوئی گزشتہ ہفتے تقبیر اولا بارے اندر کی گئی تھی گئی کہ تکبیر اولا تو مراد یہ ہے کہ امام اللہ اکبر کہہ کہ کے جس کہ نماز شروع کرتا ہے اس ویلے جڑا بندہ سب اندر موجود ہے وہ تکبیر اولا ملی جی امام نے اللہ اکبر کہہ دیتا ہے اور بعد چاہیے کہ وہ دی تقبیر اولا فوت ہو گئی فرمایا ایک غریب آدمی صبح دیا سنتا پڑھ کے تقبیر مل گیا ہے جماعت نال مل گیا ہے یہ مقابلے اندر ایک دوسرا مسلمان ہے جنو اللہ نے مشرق تو لے کے مغرب تک اور شمال تو لے کے جنوب تک پوری دنیا دے وسائل کا حکمران بنایا ہے. ساری دنیا اور جو کچھ یہ موجود ہے وہ وہ او قبضے اور اختیار اندر ہے وہ اپنے گھروں نکلتا ہے آگان سن کے تے ساری دنیا دے خزانے غریب یتیما مسکینا اندر خرچ کر کے ختم کر کے مسجد اندر اودوں پہنچ گئے جدو تقدیر اولا ہو چکی ہے جماعت کھڑی ہو چکی ہے یعنی سنتا نہیں پڑ سکیا آ کے جماعت مل گیا ہے جس ویسے قیامت دے دن عجر و سلام ملن لگے گا تے ایک دو سنتان پڑھ کے غریب آدمی جابیر اولا نل مل گیا ہے یہ ازر زیادہ گا کہ ساری دنیا خرچ کر کے ان والے دا ازرا اندازہ فرما لو کہ او کچھ نصیب آدمی جہاں سنتیں پڑھ کے جماعت نال ملتا ہے تکبیر اولا نل ملتا ہے انہوں روز دا کننا ازر مل رہا دا کناو جمع ہو رہا ہے تے جہاں شخص سنتیں نہیں پڑھتا اور جماعت کھڑی ہو جاتی ہے پھر آ کے ملتا ہے نماز نل وہ کن نقصان اور خسارے روزانہ جان پھر میں نے کسی پتہ ہی نہیں کہ انڈک دا کس کس قسم دا سامان اصلا چھپایا ہوا پرتے اندر رکھا نظر نہیں آ احساس ہو جب وہ سب کچھ سامنے نظر آئے گا دنیا ساری دنیا خزانے بہتر ہیں اگر وہ خرچ کر کے سواب حاصل کر د کوئی شخص یہ سنتا وہ نالو بہتر کسی حالت اندر بھی رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دو سنتا ترکنی کی دیا اے چھتیاں نہیں اے دنال ایک اور مسئلہ بڑا اہم ہے ہوگی ذہن نشین کر لو کہ جس ویلے فرضی جماعت کھڑی ہو جانے تطبیر ہو گئی اکامت کہہ دیتی گئی فرضی نماز شروع ہو گئی ہم کوئی شخص بھی نہ مقابلے اندر فرض پڑھ سکتا ہے نہ سنتاں پڑھ سکتا ہے نہ نفل پڑھ سکتا ہے نہ کوئی اور نماز پڑھ سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس ویلے جماعت کھڑی ہو گئی اکامت کہہ دیتی گئی تکبیر ہو گئی فلا سالا تھا پھر اندر کوئی نماز نہیں سوائے اوز فردی نماز دے جی جماعت ہو رہی عوام الناس سے اپنی لا علمی کی وجہ نا. صبح دی نماز خصوصا جماعت کھڑی ہوتی ہے کوئی اتے سنتا پڑھ رہا ہے کوئی ادھر پڑھ رہا ہے کوئی ادھر پڑھ رہا ہے وہ لوگ جڑے جی اپنے آپ کو کہلان ماہ بڑیاں بڑیاں بڑیا شان مسجد دے خوتاباہ ہاں ہیں خطبے رہنے والے ہیں جس ویل پوچھا پچھیا رہا ہے کوئی پچھن والا پوچھتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاں تھوڑا سا دور ہو کر آپ سنتے پڑھ لیا جہاں آواز نہ پہنچتی ہو وہاں پڑھ لیا کریں ہوں آواز سے لاؤڈ سپیکر دو دو تین تین میل تک پہنچ جاتی کتنے چھپے گا کوئی شخص اور یہ بات بھی غلط ہے کہ جہاں آواز نہ پہنچتی ہو تھوڑا سا جماعت سے ہٹ کر دور ہو کر سنتیں پڑھ لیا کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا نماز ان نہیں گئی فرضانے مقابلے اور ایک واقعہ ترمزی شریف اندر اور ابو داود اندر حدیث موجود ہے ایک واقعہ پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دی نماز پڑھائی سلام پھیریا ایک صحابی اٹھے انہوں نے پھر نماز پڑھنی شروع کر دیتی اور ایک تاجب دی اور تاجب کی بات سی کہ صبح کی جماعت ہو جان تو بعد کوئی شخص پھر اٹھ کے نماز پڑھے کیونکہ آپ نے فرما دیتا دیا جی کہ صبح کی نماز تو بعد کوئی نماز نہیں تا وقتے کے سورج نہ طلوع ہو جائے جب یہ حدیث موجود سی انہوں نے سامنے سن چکے سن نماز سورج ہونے کوئی اور ہوماز پڑے شخصی دیکھ کے سحابی نو دیکھ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار اندر رہے وہ فارغ ہوا سلام پھیریا سحابی نے رضی اللہ عنہ آپ مخاطب کر کے فرما دے الصبح تک آئے آ چاہے اے اللہ بات سنتے رکعتین رکعتین سن جانا بڑے مسئلے حل ہونے نال انشاءاللہ رک الصبح رکعتین رکعتین اللہ دے بندے صبح دی نماز سے دو دو رکھتا دو دفعہ پڑھنے مک جاندی ختم ہو جاندی دو سنت آتے دو صبح دی نماز مکمل ہو گئی ایک مسئلہ پہ اے حل ہویا اگر پیغمبر نو غیب دا علم ہوں تے پوچھنے دی ضرورت ہی نہیں پیغمبر غیب دان ہوں دا، تے تو دی کی لوڑ ہی نہیں پیسی معلوم ہوا کہ آپ نو پتہ نہیں اس واسطے پوچھ رہے ہیں وہ اللہ دا بندہ کو جواب دینا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم رکھ اطلاع میں فرضا تو پہلے جہاں دو سنت ہوں دو رقط ہوں نے وہ نہیں پڑھ سکیا سا فصل ل میں ہو سنتیں رہ گئی سن میں نہیں پڑھ سکیا سا کسی وجہ تو میں ایسے موقع مسجد اندر پہنچیا جس ویسے جماعت کھڑی تھی کہ میں آ کے سنتا نہیں پڑھ سکیا جماعت کڑی ہے نال مل گیا فصل لائی تو لیں ہوں کو دو سنتا پڑیاں اگر یہ موقع صحیح ہوں کہ تھوڑا سا دور ہٹ کے پڑھ لیں جہاں آواز نہ پہنچتی ہو وہاں پڑھ لیں یہ خدشہ نہ ہو کہ میری جماعت نکل جائے گی پھر پڑھ لیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جنی لمبی نماز کون پڑھ سکتا ہے, کون پڑھا سکتا ہے؟ صحابی کی آواز واقعی نہیں پہنچنی تھی لیکن نہیں پڑھی کیونکہ حدیث سنی ہوئی ہے علم ہے کہ جس ویلے فرضی جماعت کھڑی ہو جائے وہ مقابلے اندر ہوئی نماز نہیں ہو. جس ویلے انہیں کیا کہ میں فرنا تو پہلے دو سنتا نہیں پڑھ سکیاں میں پڑھیاں نے حدیث اندر دا ہے شریف اندر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم او دا جواب سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے انہوں نے فرمایا تو کیوں پڑھیا نے تو سورج نکلن تو بعد پڑھنی سن توں یہ کرنا سی تو وہ کرنا سی آپ نے خاموشی جی یہ حدیث ہے کہ صبح کی نماز تو بعد کوئی نماز نہیں سورج کے چلو ہونے تک اسی حدیث تو یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر کسی شخص نے صرف سنتیں بھی ہوتی نماز مکمل نہیں جی کسی نے فرض پڑے ہو پھر بھی نماز مکمل نہیں نماز مکمل وہی کدوں ہوے گی جدوں سنتوں تے فرض دونوں یہ حدیث پیش کیتی جاتی ہے عوام کیا نا جا کہ ایف سے صبح کی نماز صبح کوئی نماز نہیں جد تک سورج نہ نکلے بھائی صبح کی نماز سے ابھی مکمل بھی نہیں آئی جن سنٹا نہیں پڑی وہ نماز جب مکمل ہو جائے گی واقعی سورج کے سلو ہونے تک کوئی دوسری نماز نہیں پڑی اذا اقیمت پڑھی جا سکتی سلاح فرمایا جس ویسے فرضی جماعت کھڑی ہو جائے پھر کوئی شخص کوئی دوسری نماز نہیں پڑھ سکتا اگر کوئی پہلے پڑھ رہا ہے اور جماعت کا وقت ہو گیا دوستان کی سہولت واسطے اللہ نے سانوں یہ ایک موقع دے دیتا ہے کہ اِس گڑی سے وقت مقرر کر لیں تاکہ جماعت نل ملن والے شوق نل پہنچ جان آ جان اس زمانے اندر گڑیا نہیں سن ایک اندازہ سی عشا کی نماز کے بارے اندر تو آدھا ہے ہدی سندت کہ اگر صحابہ جمع ہو جاندے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایشا کی نماز جلدی پڑھا دیں دیکھ دے, دے کہ اجے سارے دوست نہیں پہنچے تو تھوڑا جا انتظار کر لیں دے کہ سارا پلا دوست بھی آ جائے وہ او ثواب اور اظر نہ رہ جائے ایشا نماز اندر باقی کسی نماز اندر نہیں کیونکہ ادھا وقت اللہ نے بہت لمبا رکھے اور فرمایا بھی آپ نے لَوْ لَا أَنْ أَشُكَّ عَلَىٰ اگر میں نو ایک خطرہ نہ ہوئے کہ میری امت کسے مشقت اندر پہ جائے گی مشکل پیش آ جائے گی لَا أَمَرْتُهُمْ بِسْصِفَاكِ إِنْدَ كُلِّ وُزُوءٍ اقتمائی حکم دے دیندہ کہ ہر وضو دینال مسواق ضرور کریا کرو سنت ہے بہت عجر ہے لیکن ضروری نہیں قرار دیتا کیونکہ ایک دقت پیش آ سکتی تھی کسی ویلے مسوا نہیں ملتی نہیں ہوں گی لا امت اگر میں اپنی امت نسے مشقت اندر کسی مصیبت اور تکلیف اندر نہ پانا چاہتا تو میں حکم دے دینا کہ تھی کریا کرو ہر موضوع کے ایک اے بات دوسری بات اشادی نماز دے بارے اندر حکم دے دے کہ کے تیسرا حصہ رات کا گزر جائے تے پھر نماز پڑھیا کرو اس سے پہلے نماز نہ پڑھیا کر وقت لمبا ہے لیکن امت کی سہولت دے پیش نظر نہ تے مسواق نو ضروری قرار دیتا ہے ہر بزولت تے نہ اشادی نماز نو دیر نل پڑھن کا حکم دیتا ہے لیکن انتظار فرما لیتے اس واسطے کہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا سر کہ کوئی مسلمان جماعت تو پیچھے رہ گیا ہے وہ صبح کی نماز کو بعد بھی نماز, نماز پڑھتے دیکھ کے حیرانگی اور تاجب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ تو اللہ دے بندے فجر کی اگام تو بھی پہلے مسجد اندر پہنچے ہوئے ہوںجت آ کے مسجد اندر پڑھتے سن پہلی سف اندر بیٹھنے شوق نہ جلدی مسجد اندر پہنچتے سن گشتہ جو میں تھی نا کہ آپ نے فرمایا اگر تو انو پتہ ہو گئے اے علم ہو گئے کہ پہلی سف اندر بیٹھن دا کنا درجہ ہے تے نماز تو بہت پہلے مسجد اندر آ کے جگہ اپنی سب پہلی اندر مل لگو جگہ اپنی محسوس کر لو اور بہ سو کا سیاح اکٹھے ہی آ جانے پہلی سف اندر جگہ تھوڑی ہوں ہر ایک ہے ہندی کہ مینو جگہ مل جائے کہ پھر کورا اندازی ہندی کہ پہلی سا اندر جگہ ملے کورا کٹیا جاتا جہاں نام نکلتا پہلی اندر جگہ درجہ یہ شوق دی بات ہے احساس اور شعور دی بات ہے تو نماز با جماعت یہ چوتھی شرط ہے قیام نماز کی پنج شرط دے بارے اندر کچھ عرض کرنی ہے وہ شرط ہے نماز ادا کیتی جائے تے دل حاضر وے توجہ ہوئے خوشو اور خضو کیونکہ بغیر توجہ دے بغیر خوشو اور خوشو دے نماز پڑھ والے واسطے بڑی سخت وعید قرآن اندر موجود ہے اللہ فرماندے نے بے شمار ایسے نمازی ہونگے جنہوں نے اصل جہنم اندر پہنچنا بے نماز نے تو جانا ہی جانا ہے نعوذ باللہ من نوزار اور ایک نماز دی سزا محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بیان فرمائی کہ جڑا شخص مسلمان ہون کا دعوی کرتا ہو اپنے آپ مسلمان سمجھتا اور کہلا ہوگی کہ پھر جان بجھ کے نماز نہ پڑھے اللہ نے ایک نماز دی سزا پناہ ہزار سال جہنم اندر جلنا مقرر کی تھی. ہزار سال جہنم اندر جلنا اور اس حالت نران کے الفاظ اندر بیان کردی ہیں فرمایا لا ولا تو جی لوگ دو سخ اندر ہون گے نہوت ان آئے گی وہ جان گے کہ موت آ جائے گے <رَبُّك> جہنم, جہنم دے نگران اور دربان فرشتے اللہ نے مقرر کیے نا اُنی انہوں کی تعداد ہے الس آتا آ قرآن اندر بیان کیا اور یہ سن کے قرآن کی یہ ابو جال جس کسی نے سنائی کہ محمد رب نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نافرمانہ واسطے نا پرمانہ تیار جہنم بنائی ہے او دیتے نگران فرشتے مقرر کیتے گئے نے ابو جال کہن لگا کہ دو تے میں قابو کر لوگا باقی ستارہ تھی سارے مل کے بھی نہیں پکڑ سکو گلا دو نا میں نہیں دوں گا اللہ نے ان فرشتیاں دا ایک نام قرآن اندر دس ہے انہوں کا لقب بیان کیتا کیا لقب ہے مالک جہنم دے در دا مالک جہنمی انہوں نے دیں گے ونا دو یا مالکے کہیں گے اے گئے اے مالک ساری فریاد اللہ تک پہنچا ساری درخواست خدا تک پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہزار سال تک وہ یا مالک یا مال اے داروگے اے جہنم کے نگران ایک ہزار سال تک کوئی جواب نہیں ملے گا وہ بعد جواب آئے گا کہ ہاں تھی کی کہنا چاہتے ہوبک ساری یہ درخواست اللہ تک پہنچا دے کہ ساتھ موت آ جائے اسی مر جائیے اسی بڑی تکلیف اندر بڑی مصیبت اندر ہاں ساری درخواست اللہ تک پہنچا کہ ار سنو موت آ جائے یہ مزید ایک ہزار سال گزر جائے گا کہ اللہ کی طرف آئے گا اللہ فرماؤں گے جہنم اندرو پچکارے رہو خبردار مینو بلان دی کوشش نہ کرنا میں کلام کرنے تیار ہوں نہ میں ختم ہونا یا اور پرمایا نہ زندہ ہی کیا جا سکتا ہے مرن کے بھی نہیں زندہ بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ زندگی کے کچھ تقاضے ہوں زندگی دیاں کچھ ضرورت کچھ خاصا ہوں بنیادی طور تے زندگی دیا ضرورت کھانا پینا یہ بغیر تے زندگی محال ہے نا کن کوئی شخص بغیر کھائے پیئے گزارا کر سکتا ہے پانی ہے خوراک ہے جہنم اندر کوئی بھی زندگی کا تقاضا مرضی کے مطابق پورا نہیں کیتا جا سکتا جس ویلے کہ سخت پیاس لگی ہوئی ہے پانی پینے اللہ نے قرآن اندر دسیا فرمایا سخت گرم ابلتا ہوا کال پانی پین واسطے جائے گا، من کہ او برتن پانی والا منظال منہ کے قریب آئے گا اے ہونٹ او دی گرمی نالکڑا سکڑتا پیشانی تک پہنچ جائے گا اے ہونٹ نچلا لٹکتا لٹکدہ ناف تک آ جائے گا سو امین فرمایا جس ویسے وہ گٹ وہ اپنے حلق تو اگے چاروں گے نکلوں گے تو سارے پیٹ دیا انتڑیاں کٹ کے پیٹ چو باہر نکل گے پھر کہیں گے بک لگی ہے کھان واسطے کچھ چاہیے تو کھان لی کی دتا جائے گا یہ نشہ جا رہا تھا فرمایا کھان واستے تھوہر کا جائے گا تھوہر ایک درخت ہے ایک پودا ہے. او دے پتے دیکھو تے چارے پاسے کنڈے کنڈے کنڈے کنڈے کنڈے گے. او حلق اندر ایسا اٹک جائے گا نہ نکل سکس ماحت انتڑیاں پہلے بار نکل چکی نے گرم پانی پینے دی وجہ سے تے او پھل حلق اندر اٹک کے رہ جائے گا تے, تے خوراک کا حال ہوئے گا جہنمی کیا ایسے شخص زندہ کیا جا سکتا ہے وہ زندگی کی لباس ایک بنیادی ضرورت ہے انہ دا لباس کی گا اس قرآن اندر اللہ نے بیان کیا فرمایا لہن من جہن کے باشا لباس انہ دا اورنا انہ دا بچھونا جو کچھ بھی ہو oh. جہنم کی اگ ہی اگ ہو گئی پابندے تلاسل ہو گیڑیاں لگائیاں اور زنجیر قید کیتے ہوئے ہونے ہوئے ہو سلسلہ تین سب اوا سرا ایسیا زنجیر جنہ دی لمبائی ستر ستر گز اللہ نے بیان کی تھی انہوں جکڑے ہوئے ہون گے جہنم کی قسم کی سزا ایک نماز چڈن دی پنج ہزار سال اللہ نے مقرر کی تھی اور محمد اللہ صلی اللہ نے فرمایا اصل نمازیاں نمازیاں نو جہنم اندر پھینکنے صحابہ دے رونگ تے کھڑے ہو گئے کہ جہنم اندر اللہ نے نمازیاں نمازیاں یہ سلوک گا اللہ نے وہ جا خدشہ سی وہ دور کردی ہوا فرمایا اللہ اور نمازی جہے نماز اندر کھڑے ہیں تو انہیں توجہ کتے ہویالات نے دماغ غیر حاضر ہے اللہ کے سامنے کھڑے نے لیکن توجہ کسی پاسے ہے وہ خیالات منتشر ہیں ان احساس ہی نہیں کہ اسی کس ہستی دی بارگاہ اندر آئے ہوئے اگر تھوڑا جا شعور بیدار ہوئے زمین تھوڑا جہا زندہ ہوئے کہ آدمی کی توجہ کسی ہوا جا ہی نہیں سکتی یہ پتا جو جو الفاظ کہہ رہا یہ میرے اللہ دی وار اندر پہنچ رہا ہے اور اتوار ہی نال جواب بھی آ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جس ویلے پاک صاف ہو کے وضو کر کے قبلہ رخ ہو کے اللہ ہو اکبر کہہ کہ نماز شروع ہے. نماز دماز نیت بن, ہے. بن کے کھڑا ہو جی آجزی دی اور بڑی ہی دی تصویر بنی آیا. بندہ کھڑا ہو ہے اس طرح اللہ فرشتیا نما ایک اتھی ان زرو دلا اب جی عبدی اے ہو ذرا زمین سے میرے ایک بندے نو دیکھو میرا بندہ کھڑا ہے کس طرح آج بن کے مسکین بن کے منکفر المزاج ہو کے ہاتھ بن کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا یہ آدم دا بیجا ہے علیہ السلام کا پیدا کرنے ہیں. کئی کرئی بات سن ذرا دیکھو زمین دی طرف میرے بندے نو. پھر اللہ فرما دینے ہل راہ نہیں اب جی یہ بندہ جڑا اس حالت اندر آ کے کھڑا ہو گیا ہے یہ مینو دیکھا ہے عبدی اس بندے نے میم دیکھے ارض کرتے اللہ دیکھا کون دیکھ سکتے جبریل علیہ السلام میراج دی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آل چل, دے چل, دے چل دے ایک مقام تے جا کے رک گئے عرض اجازت ہے میری اندر حمد دی رک گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے جتھے جبریل رک گئے سن اتو لے کے اللہ کی ذات گرامی تک ستر ہزار نور پردے اجے باقی سن کنا مقرب فرشتہ ہے جبریل علیہ السلام جی دیانت اور امانت دی گواہ اللہ نے دیتی ہے کہ بڑا امین ہے نام کی روح الامین امین دار فرشتہ ایک لاکھ چوبی ہزار پیغمبر سے جبریل ہی اللہ کا پیغام لے کے آدھے رہے اللہ بدلن دی ضرورت ہی نہیں پی دیانت داری ہے کن امانت ہے لیکن اللہ نہیں دیکھا ستر ہزار نور کا پردہ باقی ہے اور جبریل دے قدم گئے دیکھا اللہ پھر اپنے اس بندے تے. او دے پلے بے شک ایک آنا بھی نہ ہو دے. چیتڑے ہونے پہنے ہوئے ہوں. صبح کھانا ملیا تے شام کا کوئی نہ ہو دے. شام کھانا ہے تے صبح واسطے کوئی نہ ہو دے. اگر آ کے کھڑا ہو گیا ہے نا کہ تو اس بندے اللہ فخر کرتے ہوا فرما دے فرشتوں کے سامنے اے, اے میرے ملائکہ بغیر دیکھے اس بندے دی یہ حالت ہے کہ جے میں مجھے دیکھ لو تو پھر کی حال ہونا چاہیے جے جی بندے نو احساس ہو گے پھر ہی توجہ دے سکتا ہے نا کہ میں کتے کھڑا کھے سامنے کھڑا ایک دفعہ آپ کو پوچھا گیا مل اسے اللہ, اے اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی تاریخ کی ہے نیکی کی ہوں آپ نے فرمایا ال کا یراک نیکی او عمل ہوں ہے کہ تو اللہ دی عبادت کرن لگے اللہ نو یاد کر لگے اللہ کا ذکر کرن لگے تے تنو اے تصور تیرے دل اندر آ جائے کہ میں اپنے اللہ نو دیکھ رہا یہ ایمان بھی بات ہے سارے تکن تے جی اس مقام تے نہ پہنچے ہوئے کہ تو اللہ نو دیکھ رہے ہیں. تے پھر او عبادت کردیا ہوا اے تصور ضرور ہونا چاہیے فو یارا کا کہ تے تین دیکھ رہے ہیں. اللہ تے دیکھ رہے ہیں نماز سب تو بہترین عبادت ہے اندر اے تصور کامل ہونا ہے. ہو ہون تعریفوں کے کلمات کہنے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جس ویلے رب الحمد کہ اللہ آسمان تو فرشتیاں فرما نے سنو دیکھو سمجھنا نہیں اب میرا بندہ مسکین بن کے کھڑا ہو گیا ہے میری تاریف بیان کرتے ہیں میری حمد کری ہم اسی واسطے سنت ہے حکم ہے کہ جس ویسے نماز اندر قرآن مجید پڑھو تو آرام نال آہستہ آہستہ چہر ٹھہر کے رک رک کے پڑھو حضرت نماز کرتے سن تلاوت کس طرح فرما دے سن بھائی صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دسیا فرمایا حضور پڑھ گئے الحمدللہ رب العالمین پھر رک جان دے وقت سم یقول الرحیم سم یقین پھر پڑھ دے الرحمن الرحیم پھر رک جان دے سم یقولو مالکی یوم الدین سما یا پھر رک جان دے حت کہ ہر ہر آیت پہ رک دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ دی وجہ یہ ہے کہ بندہ جس ویلے کچھ پڑھ رہے ہے کہ آسمان تو جواب آ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین بندے نے یہ آیت پڑھی اللہ فرماندے نے حمدانی ابدی میرے بندے نے میری حمد بیان کی تھی بندہ کہیں گے الرحمن الرحیم اللہ فرماندے نے میرے بندے نے میری سنا بیان کی تھی. بندہ مالک دین اللہ فرما رہے ہیں عبدی فرشتے ہو میرا بندہ میری عظمت اور میری بزرگی بیان کرتا کا نعبدو و ایاک نستعین اللہ صرف تیری ہی عبادت کرنے ہوں صرف تیرے کو ہی مدد مانگنے بندہ اس مقام سے اس آئے سے پہنچتا ہے کہ اللہ کی فرما رہے ہیں انی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی و لی اے میرے فرشتوں میرے اس بندے نے میرے کولو منگن انداز بڑا ہی اچھا اختیار کیتا ہے میرے کولو سوال کرن دا بڑا ہی اچھا طریقہ این نے اپنایا ہے پہلے میری حمد بیان کی تھی پھر میری تعریف بیان کی تھی پھر میری عظمت اور بزرگی بیان کی تھی پھر اپنی کمزوری بیان کی تھی کہ جبوں منگنے آرے کو ہی منگنے ہیں جبوں چکنے آرے ہی سامنے چکنے ہیں یہ بڑا اچھا طریقہ اختیار کیتا ہے والے اپنی ما سا آلہ گواہ بن جاؤ میرے اس بندے نے ہن جو کچھ منگنے ہے میں یہ دے رہا اس بندے نے جو کچھ منگنا ہے میں یہاں گے بندہ منگتا کی ہے اس دن سے رات القیم اللہ سیدھے رستے چلا دے میں اتو چلوں رستے دی انتہا جنت دے دروازے سے ہوگی اس رستے تے چلا دے مجھے یہ احساس پھر توجہ رہ سکتی ہے پھر دھیان رہ سکتا ہے دل حاضر رہ سکتا ہے کہ میں کی کہہ رہا کھے سامنے کھڑا میں مینو ابو کی جواب مل رہے جے توجہ نہ ہو دل حاضر نہ ہو نماز اندر نمازیاں واسطے جہنم اور دوزخ تیار ہے ایسے نمازی جہاں اپنی نماز غافل کھڑے نے بے خبر کھڑے اللہی ممازاں او صرف دکھلاوے دیاں پڑھتے ہیں ریاکاری دیاں پڑھتے ہیں اللہ کی رضا واسطے نہیں پڑھ اے او صورت ہے سورج فاتحہ ابھی تو پتا نہیں یہ کتنے کتنے استعمال کرتے پھرنے کوئی فوت ہو جائے سگریٹر پیندے پیندے ہکے پین پیندے پیندے ایک دوسرے دیاں دیافتہ اور چگلیاں سوندے اور کردے کردے پڑھو جی فاتحہ یہ صورت اس واسطے نہیں آئی کہ یہ بدن اور درجہ ہے ایک دن صحابہ موجود نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اچانک آپ مسکرائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراؤ آبا نے دیکھ کے سب تو پہلے تھے اوہ دعا بڑی جڑی آپ نے سکھائی ہوئی تھی کہ کسے نیک آدمی نے مسکران دے دی ہویا دیکھو اے کلمات کیا کرو اور وہ او کلمات کی نے اضحق اللہ سننا کا اللہ تعالیٰ تو انہوں اس سے تنہ خوش رکھے تسی مسکران دے ہی ربو ابھی آپ نے خوش ہی دیکھئے انہوں نے پہلے تھے اے عرض کی تیجہ ایک پڑھیا اضحق اللہ سننا کا یا رسول اللہ اے اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ نو خوش رکھے اللہ آپ اس طرح متبسم رکھے آپ دیکھیے ہمیشہ پھر عز کیتی کہ اپنی اس خوشی اندر سانو بھی شامل فرماؤ اس مسکراہٹ اور تبسم کا سبب بیان فرماؤ کہ بظاہر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جی سنی ہوئے لیکن آپ مسکرا رہے ہو آپ متبسم ہو سانوں بھی خوشی اندر شریک فرماؤ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں. اللہ سا جڑا دشمن ہے انہوں دکھا رہا ہے. میں انہوں دیکھ رہا شیتانو میں دیکھ رہا وہ مٹی دے بک بھر بھر کے اپنے سر چاہیے کہہ رہا ہے کہ اے جڑی صورت اتری ہے قرآن دی اے جڑی صورت نازل ہوئی ہے جن نے یہ پڑھ لئی اللہ وہ کس طرح سٹے گا میں کسے دے دچھے کنی دیر تو لگا ہوا کسے کسی کنی دیر تو گمراہ کر رہا سا کسی دیر تو نافرمانی تے اکسا رہا سا یہ جڑی صورت نازل ہوئی ہے صورت اتری فاتا جنہیں یہ پڑھ لی اور وہ جہنم اور دو سکندر کس طرح جائے گا میری تے ساری محنت ضائع چلی گئی وہ اپنے سر مٹی پا پا کے رو رہا ہے تے میں دشمن روندے دیکھ کے مسکرا رہا لیکن افسوس نل کہنا ہے کہ اس صورت دے پڑھن تو روک دیتا گیا بڑے طریقے نل منع کر دیتا دیا کہ امام جو پڑھ لینا ہے تو پڑھنے کی ضرورت ہوا اتن امام لہو کرا اتن یہ حریث بیان کر کے یہ سو فیصد غلط مفہوم بیان کیتا جاتا ہے لہو کرا اتن کے الفاظ ٹھیک ہیں موجود ہیں لیکن تھوڑی جی عقل تھوڑی جی سمجھ تو کم لے آ جائے بات بڑی آسانی آ سکتی امام کے پیچھے ضروری تو نہیں نا کہ ہمیشہ ایک ہی مختی ہو بھی، ایک تو زیادہ بھی مقتدی ایک تو زیادہ ہوتے جماعت اندر یہ تو اتفاقی بات ہے کہ کتنے سفر اندر یا کوئی ہوسا ہارزہ ہو جائے تو ایک امام کے نام ایک ہی مختی ہوے ورنہ آم حالات اندر مختی زیادہ ہوں کتن امام لہو کتل یہ مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام نے جیڑی کت کی وہ مختی جی کرا اگر یہ مفہوم صحیح ہوں یہ الفاظ ہونے چاہیے سن کا الامام امام لہوم لہو نہیں ہونا چاہیے گرامر استار نم جمع دا ہونا چاہیے یہ ہے کہ مخہوم کی کات وہ کات ہے مقتدی دی نہیں کتل الامام لہو کا مقتدی مختدی پڑھے گا پھر وہ بنے گی امام دی اپنی کات ہے اور اللہ کے قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اندر ایسے ایسے واقعات لے آ جے یہاں سارے الجھن کا واضح حل پیش کرتے صبح دی نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صبح دی نماز اندر بلند آواز والے امام کی یاد کرتا ہے نا جی کچھ نمازیں ایسی ہیں جیڑیاں سرری ہیں کچھ ایسی جیڑیاں جیڑیاں ہیں جیڑیاں زہری ہیں سرری نماز کیا جاتا ہے جنہاں اندر امام آہستہ کات کردہ ہے سنی نہیں جیری نماز تے کی تے سوال ہویا صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ اللہ زہر دی اثر دی نماز اندر مغرب دی ایک رقت اندر عشا دیا آخری دو اندر کات آہستہ کر دوں سنتے نہیں تے باقی نمازاں اندر صبح دی نماز اندر مغرب کی دو رقطان اندر عشا جی پہلیاں دو رقت اندر بلند آواز مجھے رات فرما دوں اسی سننے ہاں اے آپ اس طرح کیوں کر دکھتا سیاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہا کا دا ربی میرے رب نے ہی مینو یہ حکم دیا بس یہ جواب مومن واسطے تے کافی ہے رب نو نہیں پوچھا جا سکتا کہ یہ حکم اس طرح کیوں دیتا ہی؟ اللہ کسی عدالت اندر نہیں بلایا جا سکتا خلاف کسی اپیل نہیں ہو سکتی تے یا پھر وہ ہستی جہد بارے اندر اللہ فرما دے کہ اے جو کچھ میرا حکم بھی نہیں بلایا جا سکتا کسی اللہ کی اپنی ایک شان ہے نا وہ اپنا ایک مقام ہے کہ پھر اللہ جس ذات کے بارے اندر میں فرما دے وہ بھی کسے عدالت اندر اوہ دے خلاف اپیل نہیں ہو سکتے اور او ذات اور او ہستی جنہیں بارے اندر اللہ نے اے فرما دیتا ہے اوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذاتِ گرامی ہے وَمَا يَمْفِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُبْحَاتِ کہ محمد کی زبان جو صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لفظ نک مگر جی وہی دے سنتے فرمایا kaza, Rabne, اس طرح حکم دیتا ہے کہ رات کریں ارد کر لگا سا سورہ فاتحہ دے پڑھن کے بارے صبح دی جماعت کرائی رسول اللہ آپ نے جہاں سورتیں تلاوت فرمائی فاتحہ جہاب سنگ نیچے پڑھنیا شروع کر رہے ہیں آہستہ آواز نال نے بھی نال پڑھنیاں شروع کر دی دو تین چار بندے جدو آہستہ آواز نال پڑھن کچھ نہ کچھ تو آواز پیدا ہو جاتی ہے ایک بالکل سناٹا اور خاموشی اور آج حصہ پڑھنے والا پیدا ہو گئے سلام اللہ بھائی کی گل ہے اجا قرآن میرا قرآن آپس دے رہے میری آواز تو آواز آپس ٹکرا دی گئی وہ ڈر نے کیا پتا نہیں سارے کون بڑی غلطی ہو کی کر بیٹھے خاموشیا دوبارہ جنہ جنہ نے سنج کی آپ اللہ اللہ نے تلاوت فرمائیاں سن سڈے چنوں جنوب بھی شوق نہ آہستا آہستا پچھے پڑھنی شروع کر دی فرمایا اچھا ارشاد کی فرمایا ہوں لا چونکہ تسلے کا پتا نہیں سی آج تے اس طرح کر بیٹھے ہو اجت ہو گیا جو کچھ ہو گیا لا سال آئندہ اس طرح نہ کرنا جی حریف اتنے ختم ہو جاندی نا تو پھر یہ جواب شاید مل جانا کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھن تو روک منع کر دن مگر اللہ نا سی کہ ایسے بدتیل لوگ موجود نے دنیا اندر آؤ گے جنہ نے اس سورت دے پڑھن تو روکنا انہیں اپنے حبیب کی زبان چو یہ الفاظ بھی کٹا دیتے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لا تفعلو آئندہ اس طرح نہ کرنا لم کیونکہ جنہیں وہ نہ پڑھی وہی نماز ہی نہیں جیو ہے کوئی یہ حدیث پڑھ والا دیکھ والا لکھ کے لے جان والا تحقیق کرنے والا اور مقابلے اندر سورہ فاتحہ تو روکن والی کوئی ایک سکی ہے لم اس طرح نہ کرے آجے سوائے سورہ فاتحہ دے کیونکہ جنہیں اور گھ پڑھی وہ بھی تلاوت نہ کی نماز ہی نہیں جیو یہ سورت کے اس مقام کی حامل تھی ابھی یہ ہو رہی استعمال کرنا شروع کریں اور وضیفا جی دیا حالانکہ تاجیت داتے تو سادہ طریقہ یہ ہے کہ موت ہوت تو ہندے رہے نے انسان جو ہے موت تے اونی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاندے تے جانے ہی فرما دے کل کا بھئی اے کوئی انوکھی اور نو گل نہیں ہوئی تعلق اللہ نے ہر جان سے موت لکھی ہوئی ہر جان نے موت ہے انا للہ راجعون جتھے اے اللہ کا بندہ چلا گیا ہے اصل سارے بھی اتنے ہی جانا ہے باری مقرر ہے جدی باری آ جاندی او جا رہے جے وقت دنیا اندر ہے او اتنے موجود ہے اللہ جان والے نو اپنی رحمت نالاف فرما دے, دے اے جان والے دے عزیز و قارب اے او دے لواحقین اللہ کون سبر کی توحفی قدا فرماے یہ دو الفاظ ہوں سن تایت کے جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ارشاد شادی کہ جان والے نو اللہ معاف کر دے بخش دے او دے درجات بلند کر دے تو لواحقیم جنہ چو رخصت ہویا ہے انہوں نے اللہ صبر کی توحفی قدا فرم اے فرما دے دعا منگو ہاتھ شک کے دعا منگ کا کوئی مسئلہ نہیں تو تو پہلے. دتا. اپنے, اپنے پائی واسطے. آفیت دی. ثابت قدمی دی دعا کرو ساپس چلنا ہے تیرے سوال جواب شروع ہو جانے نے دعا کر سابت قدم رکھے اتنے ہاتھ چک دعا منگی اور صحابہ کونگوائی مزاق بنا لیا پہلے تو جنازہ ختم کر کے اتنے دع منگی جاتی دفن کر پہلے جتنے جنازہ پیا ہوں نماز جنازہ ختم کر کے اتے ہی دعا منگی جاتی اور ایک دفع ایک, دفع ایک عالم کے پیچھے نماز انہوں نے سلام پھیرا کہ ادھروں ادھر آوازاں ہونی شروع ہو گئی کہ دعا منگو جی دعا منگو جی انہوں نے کیا اے نماز اندر نے سارا بد دعوی ہی سنت کے مطابق کم کیتا جائے گا دے پھر اللہ دکھان قبول ہو ہوگا مینو اتفاق ہویا کہ ہوا جنازہ پڑھایا دو بگاہر بڑے معزز آدمی پگا شگا خوب بنیا ہوئی انہوں پچھوں شور کرتے ہوئے سفا چیرتے ہوئے آئے سارا جنازا نہیں ہوا ساڈا جنازہ نہیں ہوا میں اس دوست کی طرف اشارہ کر کے دی دی والدہ کا جنازہ میں مائن اظہار کی والدہ کا جنازہ پڑھایا جیندیا کس طرح پڑھا دینا وہ کہ جنازہ نہیں ہوا ساڈا جنازہ نہیں ہوا میں یہ مائن والدہ کا پڑھایا جناز تا کس طرح پڑھا دینا انہیں تو ایسی لا علمی اور جہالت کا دور دورہ ہے یہ اولا ماں بھی قصور ہے تو سارا زیادہ قصور ہے عوام کا ابھی پوچھتے ہی نہیں کہ مسئلہ صحیح کی ہے سورا فا کہ ہاں بندہ پڑھ رہا ہے اللہ کی طرف جواب مل رہا ہے وہ بندہ کھا گستاخ ہے جیڑا خود تے پڑھ رہا ہے اللہ کے جواب کا انتظار ہی نہیں کرتا العالمین للہ الرحیم مالک نہیں تھی لگا وہ بڑا گستاخ کون ہو سکتا ہے ایک قائد پڑھ کے اللہ کے جواب کا انتظار کرے اور یقین رکھے کہ میرا رب جواب بھیج رہے یہ ہے ادب یہ ہے احترام یہ اتنے نہ ایمام ندب و احترام کا پتا ہے نہ متتی پتا ہے اللہ بادشاہ تو پنج شرط نماز کے قیام کی ہے دل کا حاضر ہونا توجہ ہونا،, خشو اور خضو دا ہونا اور اور اور دے عربی الفاظ رٹ لے کچھ پتا نہیں کہ مطلب کی ماں نے کی نے مفہوم کی اللہ مینو قیامت تک آؤ والے لوگوں کو توفی کتا فرما کہ ساری نمازاں خشو اور خضو والیاں بن جان دل حاضر ہوں، توجہ ہوئے اسی اے جان رہے ہوئیے کہ اسی کی کہہ رہے اور اللہ کی فرما رہے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جنازہ کنہیں پڑھایا بات دراصل اے ہے کہ سچے نبی دی پہچان اے ہے کہ او وہ جیت او دے جسم جستے خاکی نو کسی بھی نہیں ہلایا جا سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال باللہ ہوئے آپ تا انتقال ہوا اس چھوٹے جے کمرے اندر جیڑا حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا اور اونہ لی قیامگاہ تھی بالکل چھوٹا جے کمرہ وہ جے چھوٹے ہون دی حدیث چون سانوں پہچان اس طرح مل دیئے ام المؤمنین حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کہ کئی موقع ایسے آدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحجت کی نماز پڑھ رہے ہوں دے جس ویل آپ نے سجدہ کرنا ہوں دا میں لیٹی ہوئی ہوں دی تے سجدے والی جگہ دے میرے پیر آئے ہوئے ہوں دے آپ میرے پیر نو ہاتھ نہ ذرا کی اشارہ فرما دیں میں پیر اکٹھے کر لیں تے پھر سجدہ کر دے رسول ہوں اندازہ کر لو کن وا کمرہ ای جڑا نہیں کہ ایک فرد سو سکے دوسرا فرد آسانی نل نماز پڑھ سکے آپ کے جستے خاکی نوں اتھی ہی غسل دیتا گیا اتے ہی رکھ دیتا گیا اتے ہی دفن کا انتظام کیتا گیا جن کاوا اندر آ سکتے سن کھڑے ہو سکتے سن قطار بن گئی باری باری نل اندر پڑھ آن پڑھ دے دے اندر پڑھتے پڑھتے ادر پڑھ دے پڑھ دے, دے, آن دے, دے, دے باہر چلے جاتے کیفیت سوال کیتا جاندہ ہے کہ حجا کدی پوچھا جا جنازہ آپ کا کن نے پڑھایا قیامت کو اللہ نے یہ سوال نہیں کرنے کہ آپ کا نکاح کن پڑھایا اور مشہور کیتا ہے کہ آپ کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا اللہ